صداق الله مولانا العظيم وصداق رسوله النبي الكريم اللبين ان الله وملائكته يصلون على النبي او حل دین تسلیما منو تسلی منا یا سیدی یا رسول اللہ والا عالک وسابیا يا سیدی یا والسلام بل سلا والا سیدی خاتمن والا آلک وساب يا مکین کلو بل ہے قادر جل ناجر خاندان اور دوست ہدایت دی حط بولنے حط مرنے تو خطاب فرما پنڈر نوجوان دی محنت نار پہلی مرتبہ ناچی حاضر خدمت ہویا اللہ تبارک و تعالی اس ناجیز نو ہر شرف فتنے تو محفوظ صحیح دین مطین دی ترجمانی تھے سامنے کرم دی توفیق بخشے اللہ تعالی دے فضل و کرم تسان جو سننا سچ مبنی جس اندر مخلوق نو خوش کرنا جانبداری فرقہ پرستی جھوٹ اور اس طرح دے دیگر غلط قول بالکل 이건... نہیں میں راضی, راضی کرن راضی نہیں آیا تھی راضی ہوو یا ناراض اس منوس کوئی فرق نہیں میں صرف اللہ ج شانہ اور استفاق محبوب صلی اللہ تعالی راضی کرنے <تصح> لہذا اگر کسی سنگینوں میرے دوران خطاب کوئی دین کی گل سن کے تکلیف محسوس ہوئے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 پہ لحاظ لکھتا وہ میرے واسطے پاوے بہن پاوے کھلوے تر جان میں اس چیز کا کوئی پہار نہیں میں صرف جو خدا رسول شریعت کی گل ہونی ہے وہ کر گزرنی ہے پاوے اتنے تھی صدر بٹھا دیو دوج بٹھا دیو درل بٹھا دیو کرنل بٹھا دیو میرے واسطے ماسا فرق بالکل اپنی ذہن کی خرابی دور کر کے بیٹھے جی جیڑی گل کر اس کا میں ذمہ دار ہوگا خوشامت والا پاسا ہی خوشامت آن دی ان دی. تے مینو آوشامت منوی ہوں مینو سا طریقے رہن پھر کونی تھی لوڑ یہ خوشامت نہیں کرتا میں رن ہی ساتھا ہوں اور ساتے رہن پسند کرنا اور اسے فخر کرنا ایک میں اللہ دے فضل ادروں ہی رجھا دی بخ شوک نہیں اس واسطے خوشامت کرنے کی خوشامت دنیا بھی مفادات کی خاطر دنیا کسی کو لینی کو کسی کوم پھر بندہ خوشامت کرتا ہے میں میرے تمہیں کرتا اللہ تعالیٰ اپنے کرم فضل نال میں صرف اپنی بارگاہ دا امیدوار رکھے اور کسے دا امیدوار نہ بنا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 بڑے دور دیا منزل نے جے ایمان سے مر گئے پھر امید ہے جنت جے نام مرے پاوے ساری زندگی محفلیں سن دیا مر گئے اصل شہ ایمان ایمان دے بارے کوئی پتا نہیں بندے مرد ویلے ہے کہ نہیں لبا اس بارے حتمی فیصلہ یقینی کوئی نہیں کرتا کس باغ دی مولی ہے جیتے حضرت سیدنا سدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اللہ تعالیٰ دے محبوب مقبول دے پیشوا حضور دی امت دے اندر وہ نے کہ اگر اب ایک میرا پیر جنت دے وچ ہوت کو باہر ہو, ہو تو میں اس ویلے بھی اس بے نیاز کو ڈراگا کہ پتہ نہیں کی فیصلہ کر سکتا حضرت بکر ایک پیر درجے کاف رکھتے سن حالانکہ جنتی ہونے کوئی شک نہیں جہاں زبان رسالت جنتی فرماوے شک نہ شک سی انہوں بھی شک نہیں تھی نہ کسی ہو شک ہو سکتا جنوں شک ہونا جنتی ہو لیکن آپ نے اللہ تعالی بے پرواہی دل غلبہ کے انہاں نو محبوب خدا دشارت بھول گئی وہ پھر اسے پنا ہو کے پایا کہ وہ اتنا بے پرواہ کہ میں ایک پیرر رکھا ہوگا تسا آم نات خون طبقے کو مقررین طبقے کو جو حالات جتنے لگے پھرتے یہاں تو صحیح دسا فلانے فلا تو جڑے جڑے سنتے ہو کہ کوئی شریعت نہیں جاند میں فلانے سب تے لانت پہ اللہ دا ولی جہاں بھی ویکو گے نا انہیں ہوئی آخنا میں گناہ گار ہاں میں مجرمہ پاپیاں میں مجرم پاپی پتہ نہیں جاننا جنت کے نہیں جانا پر ڈرتے نظر آؤ گے لیکن یہ جو ہلا مقرر طبقہ ہمیشہ ڈرن کی بجائے نام مراد بے خوف نظر ہونا ہے دلیر نظر ہونا ہے جرت کی جانگی رب اگے جرتاں کی جان گے یہ جہالت دی دلیل ہے اگر شریعت نبیج قرآن حدیث کھو یہ بھی اپنی نویت کا منفرد جا اور پچے گا صرف مومن منافقا انہیں بہت بد کر دینی بہت بد ہزمی کر دفک سا تو منافق سنے گا مردہ جائے گا تو مومن سنے گا تو جائے گا جڑا بندہ اس موضوع لگے نا گلت ہے او بندہ اپنے آپ اندر اندر ہے، سوچ لگے پکی گل کہ میں منافقہ ممکن نہیں میں کسمیا پیادہ بھی بندے اپنے آپ دا کوئی پتہ نہیں لگتا اس گل دا کہ میں ہن کس حال چاہ شریعت کا شیشہ سامنے ہو سارا کچھ پتا لگ جائے اللہ تعالیٰ جا قرآن پاک اتارے شیشہ ہی ہے ہر ہے سارا نظر آ جانے جہاں قرآن مزید صحیح نگاہ چکرے موضوع کی سائنسی ایجادات اجاز کفر او او او اور گمراہی کا سامان ہے پہلے تو موجود جڑا جاوان ہے ہی نہیں پکڑا تو اگے آپ اندازہ لگا لو کہ اگان کی کچھ ہونا ہے لیکن اللہ دے فضل قرآن مجید کی بھرمار کر دیا جہے شیطان آدھے نے سائنس قرآن چو نکلی انہوں کا جنازا اٹھتا ویخیا جی کہ نکلتا جنازہ کیونیں نکلتا پہلے نمبر سے میں آیت کریمہ سورت زخرف رف تو پڑھنی سورت زخ رف کنویں سپارے یہ سپارہ نمبر ہے پچیس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 پھر ترجمہ پھر اس آیت مبارک دے اندر جڑے اشارے ہون گے وہ تھوڑے جو جہاں سامنے رکھا جی اللہ تعالی قرآن مجید اتار دیا یہ لحاظ نہیں رکھتا کسی دا کہ فلانے کیا کھنا آخنا فلانے کیا کھنا آخنا تھلے کی, کی, کی, کی بننا اللہ دے فضل میں کسی کا لحاظ نہیں رکھنا یہ نہیں ویکنا بھی کی بننا حالات کی نے سانو حالات بوتنی سان صرف دین ناڑے. اللہ رسول دے فرمان سکھے پٹھے ہوا اس چیز دے مکلف ہے ہی نہ ارشاد ربانی فرمایا وی نا سمت میر گروہ لال میتھ بروہ مال جال وبتے ابو برحا یت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 پھر ترجمہ شروع کرنا اگر یہ گل نہ ہوتی کہ لوگ اکا امت بن کھلونا سر بنانے رحمان دے نال کفر کرنے والے لوگوں دیاں چھتاں چاندی دی اور سیڑھیاں جنہ چڑھ دے چاندی دیا اور دے دے دروازے یعنی چاندی سورو رنتا کیوں جنا دے بیٹھ دے ایک سہارا لے بھی رخ روفا اور سونے دیا بڑا بڑی طرح طرح آسائش دن کل رال کا اور یہ سارا کچھ جڑا ہے وہ صرف دنیا دی زندگی کا ورتا رب دے نزدیک پرہیزگار لوگ کچھ نہ کچھ مطلب اس آیاتِ مقدس آیا مقدر ساج آئی گیا ہونا مزید میں کچھ سمجھا دینا اللہ تعالا فرما کہ جے اے, اے دی گل نہ ہوں کہ سارا دی رغبت کفر والے پاسے ہو جانی سی کافری بن کھلونا سی اافران کے گھر چھتان سیڑیا دروازے بہن کے تختوں کیا مطلب گھر سونے چاندی کا بنا دے گھر دے ورتن کا مال اسان سونے چاندی کا بنا کافر لیکن اصل ان کیوں نہیں وی کے جڑے مسلمان ہیں یہ بےمان ہو جانا پسند کیا بےمان نہ ہو کر کے محل نہیں اس جڑا مطلب ہوں پیش کیا میں مبارک, مبارک, مبارک, دا. مبارک دا. پتا پہ لگتا ہے جی کافر مال سمان ورتن کا وہ ہوں سونے چاندی کا ایمان والا کوئی نسیبہ نہیں ہونا گل نہیں کی مطلب کچھ رحمت دکھی تے ہوئی ہوئی دے گھر سونے دے چاندی بینفے سونے چاندی پچھا جنت جان والے پاسے جانے بندے کو نہیں سڑ تے میں کرم دے موبلوں کہ میں دے سامان نہیں دے سونے چاندی سمجھ نہیں کوئی نہ <تصفح> <تصفح> سونے چاندی دا محالت اگر چ نہیں لبنے ایمان بچاؤ دی خاطر لیکن ہوں اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالی نے انہوں طرح طرح دا سامان سونے چاندی مکانام گھراں تو سوفیاں تو علاوہ انج دا سمان ضرور دین ہے جیڑے سمان دے نار انہاں کفرج پکیا رہنے ہیں تے مسلمانہ دے واستے فتنہ بنیا رہنے ہیں سارے نہیںمن مسلمان جہے ہیں مال, مال سامان لیکن یہ ادے پچے ادھر بئیمان ہو سکتے ہیں ہو جایا جدو اللہ تعالیٰ ان سامان کھ کے جڑے ون سمنے ہونگے وہ کافر دے گا سہ جہے ہیں ہو بئیمان کفر پاسرے پاسے لگ کلو گے اے آیت مبارک تو ضرور پتہ لگتا ہے بھائی سارے کافر تے تاں سونے چاندی دے سارا کچھ اللہ دینا سونا چاندی اللہ تعالیٰ فرمانا میں دے نہیں اس انستے نہیں دے کہ ادھر ایمان والے بچا نے ایمان والے بچاو دی خاطر کافران سونے چاندی دے محل مکان نہیں ملے لیکن یہاں تے ضرور ہونا جی اللہ تعالیٰ امتحان لینا مسلم دا کا اسے دینا انہیں کچھ وکھرا تو وکھرا سامان کافرانو پھر یہ ادمانا ہے سہی یہ کرتے ہیں جہے میرے آدھے سنا ساتھ ہی لگی پتا لگ گیا سامنے آ گیا کافر کا مال سمان جسلمانے کوفر گمراہی کا سمان ضرور بننا یہ فتنہ ضرور بننا ہے جی یہ فتنیا نو ویخ کے کوئی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 رکھ کنگلا وہ ادھر دے مسلمانوں دا واہ مسلمان حال چنگا پلٹ دے تالا یہ ادھر پلٹ جان وہ ادھر نہ پلٹ یہ کی وجہ اللہ تعالی انج کیوں نہ کہ اندر پرتا چڑ دال دیکھ اللہ تعالیت بنتا انگلی نہیں ہو سکتا کیوں نہیں بند اس واسطے اندی ہر گل جواب جاب جب تہ تک پہنچو گے آخنا پینا تا کے پلی حکمت کی ہے جی دا مال دال کافر ویخ کے دے پرت دے تو سی پیچھے رب نیا نہ بن فائدہ منافع سمجھ نہیں لگی <سلام> نمال دے پیچھے لالچی یار مومن دا کوئی قدم مقام نہیں شمار ہوا پیسے کی خاطر رب نو منت کی خاطر ہوا مال دین سامان بن سمنیا چیزاں دنیا کافر امتحان کرنے مومنا کیوں کہ جیڑا, جیڑا فیر ہو کافران دے معلوم ویخ کے, کے اپنے بھوکھ اپنی غریبی اپنی سادگی आगी. आगी. اللہ دے فضل دین اسلام تے راضی ہو کے روے فیر ہی ہو مومن اللہ دے بارگاویج قدر پائے گا کہ یہ ہے مومن جنہیں کافران دے سب کچھ ویخ کے انہ وال جانہ قبول نہیں کیتا ہے موڑوی ساڑھے ناری کھلوتا ہے اصل مومنیں ہوئی ہے جنہا جنت دہا تھا نار ہے اللہ تعالی نے ظاہری دولت سمان دنیا نہیں دے نہ پسند فرمایا اسے گل پچھوں ہی نکتہ سی آپ پتا اس دے لگتے سجنا لوگ بھی آخنا سی یہ جڑا حضرت بلال ورگا دے جے پیتھے دے پیچھے لگ گئے پر حضرت بلال ورگا کٹیچ کٹیچ کے تکلیفہ ویخ ویخ کے پھر دین پہ پھر پتہ لگتا ہے ربے زل جلال محمد عربی پاک ہے ایک اشارہ ملیا دے, ورتن دے, دنیا ویچا, سامان آرام آسائش سہولت ایاشیا ون سمنے ہوسلمان فتن کا سبب بننے فیتنے بننگ فیتنا بننگ سبب بننگ گمراہی کا گفر کا یہ مضمون اس آیت مبارک تو سان اشارہ کیا مطلب نکلیا ایک اشارہ ملیا اور دوسرا یہ ملیا کہ اللہ تعالیٰ کسی مجبور نہیں کرتا میرا مطلب بندے اختیار ہی نہ ہوتی بغیر ہی اللہ تعالیٰ کسی کافر کر چھوڑے نہ پھر سجڑو اس دنیا در کافر مال دے کے لی امتحان بناؤ دا مطلب بھی کوئی نہیں. امتحان ہوتا اتنے میں اختیار ہو میں مثال دینا میں آزمائش آ چڑنی کہ آ چڑنی اس لیے امتحان بننا جس لیے اختیار ہے جے جی میں انگوٹھا رکھ کے آخا چرکا دے امتحان وہ تو دکے شاہی اللہ تعالیٰ شاہی کسی اللہ سمجھو اللہ ہاں تعالی اختیار دتا ہو جائے کفر کا راہ چڑھ لے یا ایمان والا راہ چڑھ لے جا چا تیرا اپنا اختیار کفر چنے گا تو جہنم ایمان چنے گا تو جنم تیسری گل کہ اللہ تعالی تو الٹا یہ اپنا معاملہ رکھا ہوا ہے کہ فرمانا ہے جی او سونے چاندی دمال دیندے کیوں اگا ہونی جو جاننا پیسہ ویخنا مہال ویخنا گڈیا ویخنیا کوٹیاں ویچنیا آخنا واہ واہ واہ بھائی رب وسد جنوب ویخنا گریبا جنہ مرضی شریف عظیم انسان ہو आखना पता नहीं किता नहीं कि नाराज हो थो थो थो सारे पिंड भैया मुनाफकों की सोच कसमिया मुनाफकों की सोच अगर तु आखो जे कोल माल है उस रबरा दी نہیں اس نارا مال ربا ناراگی کا میار بنا دے کول مال سی حدرت موسا لے اسلام آپ فکر درویشی والے سن ہر تسان دسویں راضی تربرادی بولو چاہ کسرا بادشاہ خزانے سن یارہ مولا کلت ساڈے سے پی پڑی ہاں اس جینوں کرو درد ہوتے ہوئے ہوئے ہو مل سا جی بھی لل چاہتا ہے می پی سارے اللہ بڑا فضل ہو جائے تب کا پتا نہیں راض جی کسی گریب چیز ناراض شکنجے آسی آئی ماں دسویا اج سوچ ہے کہ نہیں یہ سوچ منافر نہیں اللہ تعالیٰ سونے چاندی کیا جی مسلمان کی سوچ اپنی بدلے مومن ہو جائے ہالنا اسی گل پیچھے سوچ کھلوتی فلاں اللہ تعالی وہ مالا فلن سمجھی رب سونا چڑھ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 ایڈا مالدار سی آدیاں کنجیاں پوری ایک طاقتور جماعت ٹولیا کو چکی جزانے نہیں خزانے آدیاں کنجیاں چاہر کیمتی مال اولا بندوان اندیاں کنجیا ہی نہیں سڑ چک سکتے مالدار دنیادار جب اپنے زیب و زینت اپنے مال باہر نکلیا کرو اگے دو ٹولے کھڑے تھے ایک ٹولا جہلان سی ایک آخری اللہ تعالیٰ بیان فرمایا علم والے آخیا سی وہ بھی سونے بیان فرمایا بولو جو سبحان اللہ. سونا رب فرمان دینا دنیا مسلم قارون इल्लाहु लजुह हरन अजीम अल्लाह फरमांदा है जब तू अपनी زینت تے مال لے کے باہر نکلے نا او بولے جڑے دنیا دی زندگی دے ارادے رکھدے آخرت سر وہ لنا مثل ما یا کارو اگو کہ بڑے وقت والا بندہ لگایا باستر... جی तला तला रखा जहलां खात माले है ही नहीं सन जे उसका समान वेख के नसीबे वाला समझा लग पे है सालू मिले ہٹ گئی وکال ولا يلقاها يُلقّا الا الصابرون اللہ <سؤال> <سؤال> <سؤال> بندے والے بدلا خراب ہو گئے بال خصوصا ترقی کر گئے اگان نکل گئے وہ پچھا رہ گیا لکھ کتاب پڑھے لانتی جہیلے جا سکی کوئی مال ہے گند لے پھر انعام ہے رب جنت جڑی مولا ورگے سید ملنی ہے وہ سمجھ لائے وہ بندہ علم والے دنیا دی کوئی کچھ اپنے پا کے اپنی کنڈوں مجید کا حق سب تو پہلے تو یہ نبیا کی زندگی ویخ بندہ اپنے واسطے <سؤال> زندگی مبارک رگبت بنا آخر زندگی ہے ساری سونے کی زمین تا بھی اصل اکھ فر کے نہ اس شہر عزت نیکنا جنوب رب لمین و اللہ کی جنت جے دے طالب اللہ خبر ٹھیک ہے نا میرے خیال میں سکول کوئی کتاب نہیں ہونی جافر کے سامان کی نہ ہو موڑ رہے اگریز کر رہے ہیں وہ آختی علم جنہاں نے اللہ کا قرآن آہل نے جنت گاڑ جنگلی چگ چگل پترا تھی مان دکھ دے جو مرضی پیا ہوا سالن کا سچی بولیا جیمان سچی بولو ٹوٹے ویک کے چکل کے پتر دے چاہ گلے اتری سانوے مراسی جہاں پنڈا پروگے تیرو ایک بار آ کے تور جا پانڈ ہو جا نے بہت شور سور پا جی زندگی مدنی سونے کا گلام ہوا ٹائم بندہ ہی نہیں اساں ادھر ویکھنے ہی نہیں جے ویکھنے ویکنا مدینے آن گوانڈ محلے بکرا سبا ہوئی ہودر ادھر وہ اپنے گھر کا بوا چکے جی نہیں جو سکا پکا ہوتا ہے گھر کا اس گزارا کرتا ہے دوسرے کتے کام کہ وہ راکھی وہ ساری اس چوہا محلے کی کدی گلی روٹی لے کے لنگ پہ مگر تر پہ گھر تو اتے ہی رہتا ایمان دسیا جی گھر مالک نا کتا پسند ہو. جس سبندہ مومن نے رب رسول دربار چ نہیںر کسی مال ہی نہیں رب بڑا ہی پسند کرم کرتا ہزا کوئی پیر میرے علی باقی ہو گئے ساٹھے تیرے میرے بڑے والے جیتے گئے چڑھتے گئے کدی ادھر چھو چھو کبھی ادھر چھو چھو کبھی ادھر چھو چھو ہر پاسے منہ مارا موٹی دے دا تے خیال ہی کوئی دے کی مارے جہا کتا دربار سے بٹھا منہ لے اکھ دیکھی اک بھی کٹ چی مال دنیا دے سامان رب دی رضا نہیں سمجھنا رب دا فضل نہیں سمجھنا جم بند آٹ گئے اللہ تعالیٰ قرآن فصل نہ میرا کہا ہے میرا شکر جی کیڑا جیڑا ہے جیڑا جیڑا نہیں اسلام زبان اگر دیکھو نا بندہ چوکھے فضل والا ہے جن کے کول اللہ تبارک و تعالی دنیا نہیں دیتی. جنہ خالی ہاتھ ہو کے اپنے رب سونے رب وہ نہیں رکھ ایک گل سنانا تزرگوں کی سنا پیر باؤ سرکار حوالے کرنا پیر باؤ سرکار نے آپ کی اولاد مبارک جڑے بزرگ سن سن جتوں تک بدلگ سن سن میں ان گل کر رہا باد خاجا ہاں میں سرتان لکھ دیں حضرت با یزید رحمت اللہ دال نماز گھر دے اندر ادا فرما رہے سن فرماندے لیو دیکھو میرے گھر دے اندر کوئی دنیا کا سامان تو نہیں مینو نماز دے اندر سرور نہیں آ رہا گھر دے کیتی حضور بڑا ویخیا جناب دارے پرماند میں چٹائی چکیا تھلے تین کھجور پہ پرماندن چھیتی کرو یہ رب دے کڈو وجہ دل دلت نہیں سی آ رہی معلوم ہوا جا کوئی با یزید مستامی وانگو رب دا مقبول بنتا وہ دنیا نڈ کر کے بنتا کدی دنیا دا عاشق بن کے اللہ کا بلی بنتا ہوں یہ مسئلہ اگے کی کہ چلانا دا مال مسلمانوں واسطے کفر دا گمراہی دا سمان ہے جی اس واسطے حضرت سیدنا نام مورسا اللہ علیہ سلاد و تسلیم جدو تبلیغ حضرت اللہ السلام مایوس ہو گئے کہمجھایا پر نہیں نو سمجھ پی آ جناب کلیم اللہ دی بارگاہ سوال کر سوال سنا وا سورت ستارہ نمبر گیارہ قال موسى ربنا إنك آتيت فرعون ومله زينة وأموالا زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلنا اَبَّنَتْ اب مِسْعَلَىٰ اَمْوَالِهِمْ وَاشْتُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَهُ الْعَذَابَ الْعَلِيمِ حضرت <تصفيق> برسال اسلام جیدو مایوس ہو جائے نہیں نہیں معلوم محضرت برسال اسلام کو آپ اللہ تعالیٰ جوار جائے جواد اے رب بے شک تم بہت سارے مال دیتے حیاتی دنیا دنیا کی زندگی لوہان نکلتی ہے میں دعا کرنا رب مشالا سارے نہرت موسا کلیم سلام دعا یہ منگی اللہ تعالی ہر شے کر دیجو جب ہو گئی ہوں پچھے جہ مصر میرے بڑی بڑی سانو حضرت سلام لگے اور واپس آکان یہ مکانہ نے فراؤن کا بیڑا کرایا ہے ادھر بیٹھا حضرت سلام نہیں کرنا تو ہو جان پھر اپنی نہ خراب کر بیٹھ سجنا معلوم ہوا ہے دا مولافر گمراہی کا سبب بنتا ہے مال مسلمان دی گمبراہی دا سبب بن بچاون آستے ضروری ہے کہ دے کافر نہ کرے بلکہ مولا بیڑا گر کر دا فٹا چک جب دا سامان نہیں رہے گا اے دنیا گان نہیں ہوں سجڑوں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 عجبیت پسند کی تیئے اور اس حد تک پسند کی تیئے کہ محبوبِ خدا دا فرمان عالی شاہ مجمع زوائد حدیث دی کتاب جندر صحیح روایتیں آپ نے فرمایا بُعِس تو بُعِس تو بے خراب دنیا لَا بِعِمَارَتِ ہا فرمایا میں دنیا دے اجاڑے آستے آیا سوارا آستے نہیں آئے تو مطلب نہیں بند کیا مطلب تو اوشات لگا د جو چاہو گے کر کے مدینے جنت کافر جنت یہ مطلب یہ نکلا جہا بندہ چاہتا ہے میری جنت اتے ہی بن جائے وہ کافر ہونا مومن نہیں رنگ تو فرمائی جی بندہ رکھے جی بس جی بس جی میری جنت بندہ رو بنتا پیا مومن ہوا تو نبی پاک فرمان دے مطابق اس آخر میاں ایتھے میں جاواں اگا میں نال اللہ دی جنت میرا چاہے گاڑا لگ رہا ہے قرآن جنان لگے گی کے توجہ مکہ شریف مدینہ شریف کے اندر یہ دو شہر سڈے اسلام کے مرکز دے. اسلام کن شہروں میں اٹھا بول بول بولو اچھا ہوں میں لگا بڑے توجہ حضور مدینے دیا عمارت تعمیر کرائیا سن وٹیاں بنوائیا سن بنگلے فلائٹ گلیا پکیا بغے مکان بنوا کے ناریل لوائے ہو نرسری لوائی ہو نرسری لائن لگی فری اگے لے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 چنگا کھاؤ چنگا پیو چنگا سیا کرو عمارت اپنیا اچیا بناؤ گلیاں بناؤ پانی کا نکاس کا بڑا بندوبست ہونا چاہیے تہترین گدر چاہی ہونے نے سوا لاکھ نبی اے نبی پیغام لے کے آیا وہ کی پیغام لے کے آ اے قوم مرن مردہ جڑا ہوتا, ہے مردہ جڑا ہوتا ہے نا مردہ وہ لو پھڑ کے نواؤ تو باہے نو بہو پھڑ کے نواؤ بھاوے دس ہٹ کے نواؤ تو بھاوے اس کو جان ہے تو, تو سنگو تین آخر ان مردہ ہوئی فیسر جی سکولی ماسٹر چاہتے چاہتے ہیں ٹھیک ہے بابا سڈے کو جان ہے جہاں سم بولنا کرنا بھائی آتے خدمت خلق مخلوق کی خدمت بڑی وہ یارو پتھر کٹ کے لیاؤ گلیاں پکیا کرو گٹر بناؤ پانی کا نکاس ہونا چاہیے نرسری لاؤ جبکہ کسر توجہ فارس کے روپ کے بادشاہ اپنے ملک اور سلطنت کے اندر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 سوڑا سوارن دکھاتا رکھو کباشا بنایا تھو نبی صاحب ویکھ دے گئے نراز ہو تو واپس آگئے پچھو پتہ لگا ہے نو کہ حضور نراز ہو کے ٹور گئے وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ پاس کیوں دا حضور میری غلطی کی شعبہ اکرام نے دکھیا ہے تیرا مکان دیکھے گھنبت منیا کھڑا جا حضور انو بیکھا ہے اور شاکہ حضور میں انو بیک چھڑنا فرمایا نا انو گرا دے پیدائش مبارک ہوئی شاہلے ڈگے سن ہے سنت ڈے سنجوائی محل ہے سنت کگری پھر حضور سرکار آدھا اللہ تعالی شانے محال دے دے پہ پتہ ہے ج محبوب نہیں آیا یہ محل ڈےگ آیا توجہ نہیں فرما ہوں راس کے نکتا کی ہے سنو قوم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 فضول خرچی پیا کرشی پہ کر اپنے پیسے سچ کے برباد پہ کرتا ہے کہ دس لاکھ روپے کا لیٹرین پہ ہے جبکہ ولید بن ابدل ابدل بن بل ولید بن ابدل ملک ہے یا ابدل ملک بن ولید چالی ہزار درہم اس بھیجا کہ مسجد چلاؤ عمر بن رضی اللہ تعالی آن لگا فرمایا مسجد دی کر کے کہ مسجد سنگار رنگ پھول بوٹے بندہ جی گا. جی گا اپنے پلو سارا مال اپنا لاوے گا تو سواب نہیں پاوے گا. کہ مت والے دن برابر چھوٹ جائے گا برابر چھٹنے کا مطلب ہے جڑا لا کھلوتا ہے اتنے ای پڑتے جا کھڑا یہ تین نپتے نہیں تین نپ پکڑ نہیں کرتے جا تا کھلوتا ہے اس تین نپتے نہیں تین چواب لگے گیا اور یہود دا طریقہ گیا کہ مساجد اچھا جی چندہ اس چندے پیسہ کٹھا کر کے لوگوں کا مسجد کے اندر رنگ روگن فل بوٹے نکے نکے شیشے ٹکڑیاں نہیں لے ہے تو اے حرام کام کیا سورن پکڑ ہونی ہے کہ تم مال لوکان دا سی او مسجد دی تعمیر تک ہاں لوگ نے پتہ نہیں اپنیا عبادت بڑھائی کہڑی سمجھی نے پتہ نہیں عبادت پکڑنے میں ہوں کتابوں کے حوالے دن تھک جا ایک بڑی بڑی کتاب اپنے فکار، ہم کتاب جی امام محمد بن حسن امام محمد رحمت اللہ, امام آدم دشاگر، دی رحمت اللہ کتاب ہے جیڑا میں مطلب بیان کیتا ہے وہ اس کتاب کے باقی فکا دیا دیگر کتابوں کے بیان فرمایا ہاں جی بخاری شریف دے اندر ہے بخاری شریف کے اندر حضرت سید ابا سر لت زخر فل کبال زخرفت فتل دمن سارا نٹ کے بولو سبحان اللہ پر مایا وقت اپنی مسجد مسجد سوارو گے نقش و نگار کھڈو گے جی مہوت نسارا اپنے عبادت خانے کرتے سن بہت نے کرام نے اس سے روایت کے تحت امدد تلکاری شرح بخاری شریف جندر لکھی ہے امام بدردی آئے نی آرمند سارا کنا سہا ہی نر فتل کتب دلت یہود سنگاریا چیزوں کے سواریا سنگاریاگاریا جدو اللہ دی کتاب دین نو بدلیا دو دین بدل بیٹھے، اپنی مرضی رب دے گھر بڑائی جان پیسے لائی جان دولت سرمایا لائی جان بن سمنے بوٹے کدی جان رب نو آخر پاس تیرا گھر رہے لیکن دین سارے کوئی نہیں اللہ دے محبوب دے اللہ تعالی دے پاک محبوب نے فرمایا ایو حال دے کی مطلب جدو اے مسلمان اپنا دین چھڑ جان گے اپنی کتاب چھڑ جان گے اپنا قرآن چھڑ جان گے اپنے نبی کا طریقہ چڑھ جان گے پھر مسجد کے اوپر پیسے لاؤ گیا میل کاریاں کر سکیاں مسیح بھی نہیںارا میرا بھی پوران پیر ابو جہل کی برادری جی ابو جہل وہی بھائی کابا کابا ابھی بنائیے ون سونے کا جڑے حاجی آن پانی اصا پیے تھی کون ہوتے جی اللہ تعالی قرآن مجید جواب د مسجد حرام دمارت حاجیا پانی پلاسانج یہ جدو قوم دین چی ہے نا سارا دور مسیحی ہے مسیت سونی کو مسیح مینار ایک سو فٹ لمبا کیوں پہ جنا مینار ہے یارو میں کوئی گل ای جنا مینار ہے یارو میں کوئی گل تو نہیں کرتا کتاب سامنے پی زخرا فل مساج کا بدلو وانتم نہ ہوا مثل ہے بن جی اسلے مسیح لگ پہ ابن ماجہ شریف امل کرتوت بگڑ جسل کی کرتے آولا سانو نہ پینٹ اینٹ شرٹ سمریا مسلا جس اتنے کون پہنچے ایمان دسو میرے مستفا کریم نے آرکار نے حضور نے, دین سمارے آئے یا حضور نے اپنی مسجد مبارک سواری نے مسجد مبارک بنائی چھڑ کے اتوں فلے مطلب لا کے پھر چھڑیا کی چھت پائی ہے سرکار نے تے تھلے فرش تھلے جا فرش کی وہ تھلے چٹائیاں نہیں تھڑویاں بارش ہونی چھت چونی چھت چونی تے سرکار نے سجدہ فرمانا آپ دا مدھا مبارک چکڑ دے اندر پھر جانا چکڑ دے اندر ہے جی صحابی نمازی پچھے ہومانس ہوبو لال امیر فخر نہ کرے فرشتے ہو سی ہو جی سانو خاطر اپنا چہرہ چکن لبیڑی پڑے نے سارے اگے این آزی پکڑتے ہیں اپنے تن دا خیال نہیں یہ سیال ہے وہ فرشتے ہو کبھی تال کا بھی بندہ ہے بولوار کر کے کلندر لاہور ہی بولے اقبال فرماندہ مسجد مرسیہ ملحب ملحب ہے نماز جہیا سونی مسجد بڑی کڑی سنگریاں سیاں ہیں مسجدہ دیا. اللہ دیا. مسجد ہے <سطور> <کہ> نمازی رہے جانی وہ رہے نمازی مستفا صاحب رکھتے مسجد ہیں نمازی بھی ہیں پر مسجد اللہ میں اقبال ورگا کوئی ہوگا نا بندہ ہاں. جان جی اڈے سنن والے ہونے جو مسجد دی حالت سنے تو مسیت وی پکڑے ہوسجد ہو فیصل مسجد ہو سیر گاہ بنی ہوئی ہے جی فوٹو کچی جا رہی ہے بنیا کھڑا پر اتنے جب والا آلے وہ آتا ہے بانگ بھی نہ پڑو تو نماز بھی نہ پڑھو آدھے چلو تیر کر مجھے نماز بھی چھٹی ہاں بار بھی سیر کرنے بادشاہی مسجد آیا نہیں ٹونی بلے فیصل مسجد اچھا فیصل مسجد ہاں اصل وہ کڑی کیا روندی نہیں ہونی دی لانت پہلے نمبر دجال کانے کے بناو والے پہلے نمبر سے اس دجال پی سال دیلام دھوکھا رکھا اسلام آ رہا ہے آ رہا ہے ساری یہودیت چلائی رکھی مڑ لانت پی انہوں نے جڑے ہوں جنابی جو مرضی ہے جہاں پیسہ روپیہ لا کے لے انہا کفر آلے کہ تھڈو نوال خدا دی کافر دے پچھے باندھو گئی تو کافر خدا دے گھارت بڑھ کے دے جناب او لانتا لیندہ پھردہ ہے تو لانتا پوندہ پھردہ ہے خدا دے گھارتی بے حرمتی <متحدث> کردہ پھردہ ہے وہ ایمان ناردہ سو انجدی مسیط کیوں نہ رو بے مسیطوں میں پھاوے کچھی پر مومن انجدے وڑ کہ کافر مسیط اچ کجا فر کار چیٹا ہوتے جہاد کر کہ میں دسنا چاہتا کفار دا سامان جاس جی آئی گاہی جن اللہ تعالی دا قرآن جی میں فرمایا پیا میں اس دے مطابق میں گل کرنا ہے کہ سونے چاندی دا جی ماس محل مکان انہے ہر تو ایمان والے نہیں تھرانے جے سونے چاندی محل ہونا لیکن ہے شیشے بڑے سونے گیا جناب چمکیلیاں چمکیلیاں نے سہ بندے ایسے نہیں سہ بندے اس لیے ایسے نہیں بیمان کر لے لیا وہ وی دے گھن کوئی آخلا گیا میاں اور کیونکہ وہ لینا لین دین قران سادگی دا جو سبق پڑھا ہے یہ منع کرتا ہے کہ ان کی ایاشی نپو یعنی پسند نہیں کرتا ایک دوسرا کافر پھر اگو آخد کہ جے لینا جے تو ساڈی مننی پی تعلیم بھی ساری لوگ تہذیب بھی ساری لو پھر دی زندگی دے وچ قرآن شریعت دخل نہ دیکھے رکھ دو دنیاوی زندگی میں قرآن شریعت خدا کا کوئی کام نہیں نو پتہ ہے <تصفح> <تصفح> کہ اگر دنیا کی زندگی دے اندر قرآن شریعت خدا کا دین آیا آیاشیا نہیں رہن گیا پھر توجہ آخرت آخر تال ایک دوسرا لیکن بئیمان کر بغیر <سؤال> ہاتھ بولو بولو تم مثال دے کے سمجھا یہ ہوا موبائل یہ سنا آواز ای لیکن یہ دسو کہ اس موبائل عورت بولتی ہے مسلمان بھی ہوں عورت نکلی سڈے گھروں گئی اسکول چلتی عزت لٹا کے پھر انٹرویو پھر دفتر دفتروں جناب اتے آن کے سکھڑے ہر تھے گل کر دیئے کہ آپ کے مطلوبہ نمبر سے جواب موصول نہیں ہو رہا جڑے مسلمان کی دھی بلا ازان نہیں سی پڑھ سکتی وہ کتنے مصروف ہوئی بیٹھی کن گل کر بےمانی کے سامان اللہ تعالی جو فرمایا سونے چاندی بحال دیں کافر ہو جانے سے کسان سونے چاندی نہیں آندہ لگا ل سونے چاندی کا ہوں کی حال سی اے تیالے پلاسٹک دے پیپا ہے یہ بھٹیا جا تو پہنے اپنی کام جو بےغیر کا کرتے ہو پہ بھن اپنی تسا کٹ کے باہر اتنے تک لیا آتی جی. تسان یہ نال آخو کہ آسان ترقی پہ کرنی یہ نہ آ جیسا گناہ گنا کرنے پہ یہ نہ آخر جی نجائز پہ کرنے حقوق نسواں یہ ہے آزادی یہ ہے ترقی ہوں جا مجید دی مخالفت اللہ رسول کے خلاف چلن سمجھے ترقی آزادی کے حقوق تے سمجھے اگر عورت دھاردے پر بیٹھے گی تے حق مارے جانے ہوں دا باہر نکل کے عزت لٹا کے وقت جا کے ہر کسینا نمبر ملاوے گی تے پھر ایدہ مقام پورا ہے پھر حق پورا ہے اور ازادی تے ترقی ہو گئی ایمان ناردہ سے وہ تیرا قرآن دے حکم نو غلط سمجھے گا وہ کافر ہو جائے گا کہ نہیں اے تے پیپے نے تے پلاسٹک نے کافر کنیا نو کر گھنیا जे सोना हों मैं कश्मिया प्यान जे मौली अज बदले ने। मौल भी आता मेरा पुत्र भी बस मौल भी फैब थाएव। किश भी फैब आ तू तो पागले دور کتنے جا رہا میں کتنے جا رہا دور تو اٹھے ہی دور بنتا چند تو سورج نال ہی جس بندے نال گل کرو دین دی، کیوں دے اب نیا دور ہے اب نیا زمانہ ہے جس میں کفر خلاف جب بولنا کفر خلاف اگریزوں دے خلاف بولنا جو دے خلاف بولنا پتا کی آدھے شوکر سیال بھی جب میری تحریر کا گلیا نا جس کی میں خدمت کرنی اس, اندر اس آخر کے اندر یہ لکھا کہ جے خلاف بولنا ہے تو پھر فون کیوں رکھنا ہے؟ گڈی کیوں بہن کی مطلب کی مطلب جی کوفر خلاف بولنا چاہیے گل بھی یہ کہ بائیمان یہ باقی رہا مسئلہ ہوں اصل کیوں استعمال کرنے میں بندہ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 اینا دو دونوں فرق ہے کہ نہیں میں بیمانا تو سندے گٹر کستوری کا محل سمجھ کے پڑتے ہو استعمال پکڑتے ہونے پہ اس گند گند سمجھ کے لوگوں کا کی خاطر قسم خدا کی کر کے نہج زمانہ بدرن لگ پے جیسے اڈنے آنے تو دنیا نکڑ دی ہوں آ کہ ہون جس جس لے بدل جائے گا اساڈی دل دی تمنا پھر کیے اساں نیا اوہ سادے مکان اوہ اوہ سادیاں گلی ہیں اوہ اوہ دین دی بہار اوہ اوہ صلاح الدین ایوبی بادشاہ اوہ عمر بن خطاب ورگ حاکم اوہ اٹھارہ ٹاکیاں لگی ہیں اوہ مومن مسلمان شیر خدا دے اوہ جد کرن فتح پاک یا ون قدم رو دا میدان جنگ چ ہوشتے اتو یہ مردہ جائے اللہ دے فرشتے کھڑا دا ہاں جنت دے دروازے کھلے جرضی بڑھ جا ہاں رب بھیرا بھی رسول بھیرا بھی बचे ईमान भी बचे और रोंद ना हो हर बंदा अमन सकून होता पोत्र ढाडाने घाटा किनू हो अंग्रेज का फका नहीं छोड़ा अंग्रेज तो रोंद होना کہ میں سو روپیے سو روپیہ پلاسٹک چیپ میں تھوڑی جی شکل دے کے روپیے سو کی شاید چھ چھ ہزار کو لٹی چھ چھ ہے نا کو پھر یہاں کی عزت بھی لے لئیے پیسے بھی بات عزت دن بات دو نا تو ہو دین ایمان بھی ایمان تو بھی گائے خدا فول تو بھی گائے میرے نال دے میں سڑن گے تو ایمان دسو بچارا روا نہ گا اچھا خوش ہو رہا ہے یار اس کام بچاری کدی سوچا سوچتی لگی میری مولا ٹالا دے پرانے مجید کی روشنی درد کرنا ضرور کافران دا مال مٹال سمال مسلمان دی گمراہی دا سمان ہے جس نال گمراہی آئے وہ قرآن نہیں کھڑ سکے قرآن ہدایت, دا سمندر ہدایت, دا سمندر ہدایت دا سمندر کے سمندر نکل آئی جہے سور آتے نے سائنس قرآن چ نکلی ہے وہ مائنا بھائی, بھائی مانو جی سائنس قرآن چ نکلی فرم سونے چاندی محال میں جی سونے چاندی دے محل ہو سائنس کئی چڑھ گئی سائنس جو اتاں چڑی سارے تے بلی بن جانے سن سا جی سائنس پران چ نکلتی جی سارے بلی بن کی وجہ لافر باندھا سگو سا سارے بئیمان ہو جانے سن سرفرف اجان جی سر الدا آج کیتا ہے اپنی قبر آکمت انسانیت اپنا ماحول سارا برباد کیتا ہے نا سجنا سرف کافران کا سامان اگر سویرے دنیا ہلاک ہو جائے نا تو ہونی ہے گل سمجھا لو پکی گل ہے قرآن حکیم قرآن مجید بھی, حدیث بھی اور تاریخ بھی. کہ جی لوگ سڑکاں سوار لگ پو مکان عمارت فضول بن وا تو وادو ناریل لون سرو کے بوٹے لاؤ دے نکے نکے پودے لاؤ اجاشی کر لگ پے اس لیے سمجھ لو دو، اینا قوم دو تے کہار خدا دا آیا اے ای برباد ہوئی اے کتاباں ای کتابا، تاریخ دی مستلب وی و کتاب جے شمار ہوتی سارے دی مقدمہ ابن خلدون نے اس مقدمہ ابن خلدون دے اندر سفا نمبر تین سو تہتر اربی لکھا جس قوم آ کے ناریل لاؤ لگ پی سر کے بوٹے کیا مطلب جہے ضرورت دے مال نہیں مہل ایاشی حسن زیب دینت مقصود ہوں ادھر لگنے اس لیے سمجھو شہر گرف ہوئے خدا کا سہارے آیا کیوں؟ خدا گیا مخلوق گیا گیا گیا گیا خدا مر گیا خدا دل رحم نہیں ہوں انسانوں کی خاطر کوئی درد ہمدردی نہیں ہوں جدو نہیں ہوں فضول پیسہ لا رہے ہوں انسان نال رہا ہوں لیکن وہ سور اپنے لٹرین خرچ کرتا ہوں ہاں جی خدا کا کورا نالی چلتا ہے لیکن اے جناب اپنے سمجھ لو کہ ایسے رحمت دے دروازے بند ہو گئے پتہ نہیں لگنا خدا کا قہر تعداد آنا سمیٹ کے تر او اور رب دنیا سڈے تو مطالبہ اس گل کا نہیں کہ تصاشی کرو تو میرے بھول جاؤ میری آتم آخرت کو بھول اللہ تعالی دا مطالبہ ہے کہ ایتھے ساڈا وقت گزار کے اپنی ضرورت تھوڑی جی پوری کر کے تو اللہ دے حق وی پورے کر او دی مخلوق دے حق وی پورے کر ایمان نال آ جا اے وقت جڑا تھوڑا جہا تنے دتا ہی ممان اس واسطے دتا ہی تے جڑا بے ایتھے اپنی جنت بناਉਣ لگ پے سمجھ لے اینے خدا خدا دی مخلوق دے حق بارے نے اور اد ویکھ لے قسم خدا دی کر کے اللہ جس ہاؤسکیمیاں بنتی پہ یہ فلانی ہاؤسنگ فلانی ٹاؤن لالتیاں نہیں ہونا ماسا رحم نہیں ہونا اتوں کے خون خار دردے ایڈے دے, دے پتر بیٹھے کہ یہاں دے سڑک تو تھی تو لگ سکے کیوں ایمان دس سوسائٹی دے علاقے ہوا لگ جائے دے گیٹ بند ہو چوکیدار اتے اگر کوئی پیاسا بوکھا مرد ہو مر جاوے ان کجرا ویکھنا بھی کوئی بندہ پیا سچی بولو جی سادگی ہونی ہے نا اتے جسافر گزرتا پیا ہو مسلمان پھڑ کے آ چڑ دے برا کدھر چلیں رات دا ویلا بہ جا یار روٹی پانی دکھا لوجو فرمائیو مرے آشے آشے آشے مر جائے پیو ماں دل چ پیو ماں بارے رحم نہیں ہوتا وہ پیسے دے اندر گور کرنے جنازا بھی تک رکھاسی اتوں مریا لے جاگڑے کجرا کے دلوں میں ماں پیوسے تھان نہ ہوجے انسان واسطے کی ہو ساڈا جتنی طبقہ جڑا یہ مڑ بھی اپنے ماں باپ کے قدمہ تھلے چلنا سمجھنا این کروڑ روپئے ارباں روپئے لا کے سرمایہ دار خون خار تبقہ اللہ تعالی عذاب دا سمان طبقہ جس بندے نے یہ ویخنے ہو اللہ کے کار اداب عوام غریب گریب مسکین جڑے یہاں سور د سور کما کما کے کما یہ نہیں کما نکمے پتر ہوں یہ صرف ایسے طریقے بنا جس طریقے کماون آ رہا آیاشی لوگ ساری زندگی ساری زندگی ایک بہن مکان نی تعمیر ہونا سور دا چالی چالی لاک کا لٹرین بن جانا ہے ہر وجہ کی ہے کما والا جا اپنے سر چال دروتا فٹپاس ہے, ہے امریکہ بچ پئی اور کئی ایک ایک دے دے. کی برطانیہ انصافی دا معاشرہ بن جائے کیا رب اس قوم حال اے رب دی سنت نہیں جنیا تاریخ پیچھا پٹ کے دیکھے گا اگر علیہ السلام دی قوم آگ! اسی طرح جی یہ سور اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی بنا بنا بڑان پہلو اگے ہال تک کچھ تعمیر نہیں ہونا لیکن یہ گیٹ وی چالی چالی لاک روپیہ یہاں کے گیٹ لگا ہوتا یہ سور کے سورا دیکھ تیرے گریب کے گھر جا کما کے دا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 سے جناب تین تین پانچ کلو میٹر تو روشنی جاؤ جہیا گھوم دیا وہ کدھر لائٹ چڑھتی ہیں پانچ میل دور آسمان لائٹ پی جی مسلمان غریب مومن انسان کما گھر بنتا رونا رواں میں کر کے اپنے اتروں بھی چکا بیٹھا تبن گے جہے یہو جہ سوری کریف ہو ماشاءاللہ چودھری صاحب فلانے صاحب سر ہے جنتی لوگ جی؟ لا جنت تیرے پیو دی پوتر ایتھے بنیا کھڑا کنت دیتی جریفا دے پل بنی جان گے جدو پل بن گے उन्हें रुपया लख कह भांडाला काम किया जिस विह गए भाग लगे रह जिंदे रै सा मजाल है जे भांड जा के अगलिया आखो बी मानो की पकड़ दो وہ خرے پہ نچاؤ بہن بھن نچاؤ جو مرضی ویاہ سے کریں کا کام کی بھاگ لگے رہے سردار پھر جی کسے دس روپئے کہا لگے ہو تو اندرو تھوڑی تریف کرتے حال بنیا ملوڈیا کا خنزیر کوگ لگے رہا سردار جنتی اگر سب سے ہر سال حج کرتا ہے یہ پتا نہیں پیسہ لوگوں کا پیاسو پیسہ دا ہر سال حج کر ہر سال ہے. ملاد کرد ہزور دا چڑا ہے یہ آخر ہی نہیں یہ تے پھر اگلے تے تے پیسے دے ہوئے پانڈا لیکن کسم کی یاد رکھنا جڑا بندہ اللہ دے نبیان دے دین دا سچا خادم ہونا ہے نا او وہاں دی کدی تعریف نہیں کرے گا او اے نا نو ہمیشہ رگڑ کے رکھے گا اے کیونکہ خدا کی دھرتی تے خدا دی مخلوق واسطے تے عذاب دا سمان نے بربادی دا سمان ہے وہ یہاں دی تعریف نہیں کر سکتا او نے جے تعریف کرنی ہے محمد عربی دے حضرت بلال بھی کرنی ہے یا پھر میرے دی شانت پالی 국민 clap, radio heaven سجنا توجو یہ مال سرمائے پیسے والے حکمران سرمایہ دار طبقہ عوام غریب تو بھی کوفر بھی کوشش کرد مولیا بھی کوفر بھی کوشش کردہ یہ ریت دی پرانی بنی اسرائیل کی ایک گل سنانا تے تیرا ساڈا نقشہ سامنے آ جائے کتاب کا حوالہ سن بہ شعب شا بلی جلد نمبر چھ باب فل امر بل ماروف و نہ المنکر نیکی دا کا تے برائی تروکن کا جڑا باب بنایا اس دن در روایت موجود ہے حضرت سیدنا عبداللہ نبی پاک صاحبی فرماؤں اللہ جب بنی اسرائیل بنی اسرائیل کا وقت لما ہو گیا مدت درال ہو گئی کوئی عذاب نہ آئے انہاں جہر کرنے والے ہوں توجہ انہ دے دل سخت ہو گئے دل انہیں کتاب بنائی اپنی طرفوں اپنی مرضی دی خواہش خواہش نفس دے قانون بنا اپنی مرضی دلان چ بنا آؤ دین اپنی مرضی بنایا جہا زبانہ میٹھا لگے نفس دی خواہش پوری کرے کتاب نا ملونا چڑی مکان ہوا بہنا کثیر منشا ہر جہی اللہ دی کتاب سی رب سونے دے بندے نبی جڑے کتاب لے کے آئے سن اللہ دی کتاب उन्ह लांतिया की अजाशी तफ्स की खाहिश रुकावट बनती सी जब रुकावट बनी उन्होंने सोचा पर सटो खुदा किताब न पढ़ा त करना अमल यह साढ़े राह में रुकावट है हत्ता नू किता बल्लाह बरा बहू रेम कान हमला जालूर پڑھنا پڑھانا ہرشا چڑھ دیکھ لگے سرمایہ دار یہ سوٹ پیسے پھر آن کہ لگے کتاب سے بن گئی اچھا خدا کی کتاب نا چڑھ بیٹھے پر ہوں ان کرو جیڑی قوم میں اس کتاب کیے خدا کی کتاب تو کھانا دور کریے ایک بولیا ایک بولیا یہاں کے آلم جے قبول کر لین تو ٹھیک نہیں جب قتل کر دو مرنگا کام نہیں تھا منسوب ہوگے بنی اسرائیل دو جی قبول کرے عوام چڈ دو جہاں نہ قبول کرے ماری سٹ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 ہاں لنگر کا مسئلہ تھوڑا فلانا آلم بیٹھا جی اندر بندہ کھلو جے وہ من بیٹھا تو لم یخت لفال وہ من گیا نا کسی بھی تھے خلاف نہیں بولنا سارے آخر نا سا ہوئے ماشاء اللہ یہ تو دین کو جانتے ہیں راستے سارے جانتے اندر شتانی ہوں انہیں کی کیا آلم وڈا جاسوں سدیا تبجو کی منصوبہ ہو گیا کوئی سیاح انہ کی جی کتاب سی, سی وہ لکھ کے نہ کاغذ لے کے نہ سنگ تبجو سنگ لے کے اس رکھ کے نہ اس گل چا بنیا تو اتوں کپڑا پہنچ گیا بادشاہ پہ کی دار تھارے سور کٹے ہوئے بیٹھے ان آخیا حاضر صاحب تتاب کے نہیں وہ جڑی کتاب گلے دے دے سینگ دنگ لٹکائی ہوئی سی نا ان جان بھی اپنی بچائی انہوں بھی چپ کرا چڑیا بڑی حکمت کہن لگے کہ میں اس کتاب ادھر ویکو میں اس کتاب اشارہ کیتا وہ گلے والی کتاب والے پاس اگلے سمجھ آئے ساڑھی کتاب کرا دے انہیں آخیا جاؤ جی حضرت صاحب تشریف لے جاؤ انہوں اپنی جان بچا گئے کوفر تو بھی بچ گئے لیکن وہ چلے گئے پچھوں عوام ناس کی وجہ عوام حقیقت حال کا پتا نہ لگا وہ حضرت صاحب سارے منگاؤ اس کتاب نے جی ریا لکھ کے دیتی عوام فتنے او تھی کتاب, نہیں. کتاب دے مقابلے بڑھائی تھی. جس مال گمراہ मुण मौला मैं दुआ करना रब